محمن السلام علیکم توحید اور شرک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 وجود سے بتا چکا ہوں پہلے کہ یہاں پر پنجابی والا وجود جس مراد نہیں لینا وجود مراد ہستی ہے ہونا کیا آ. اب ناچیز اس قسط میں آپ کے سامنے ان تین چیزوں کی وضاحت کرتا ہے خلق اجسام اجسام کی تخلیق تدبیر عالم اور استحقاق عبادت عبادت کا مستحقنا ان تین چیزوں کی وضاحت کرتا ہے خالق اجسام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 دو جوہر ایک کو کہتے ہیں وہ مادہ دوسرے کو کہتے ہیں سورت سورت جسمیہ. یعنی فلسفہ کے نزدیک ہر جسم دو جوہروں سے مرکب ہوتا ہے کیا ایک کو مادہ کہتے ہیں جس پر سورت وارد ہوتی ہے دوسرا سورت ہے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 علیحدہ قائم اور موجود نہ ہو کسی جسم کے ساتھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عرب عین ری کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو ہارو اسی طرح افعال ہوتے ہیں بندوں کے صفات ہوتی ہیں بندوں کی نماز ہے وہ بندے کے ساتھ قائم ہوگی یارز ہے نماز آپ کو علیحدہ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 दुश्मन हूं समझ नहीं आ रही और कहे मैं बुराई का दोस्त हूं और बुरों का दुश्मन हूं क्या समझो झूठ बोल रहा है समझ नहीं आ रही हा? तो भाई आरज वही होती है जो किसी जवहर और जिस्म के साथ कायम होती है मौजूद होती है اپنے آپ موجود حرض ہوتے ہیں آراز ان کو کہتے ہیں تو جواہر خود موجود ہوتے ہیں آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ جواہر ہیں آسمان ہے زمین ہے مکان ہے یہ سب جواہر ہیں اجسام ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو موجود قائم ہے جی تو وہ کیا بن جائے گا حرض بن جائے گا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اب سمجھنا آراز آراز جو ہے وہ میرے بھائی آراز جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے آراز ہوتے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ جسموں کا خالق ہے اور کوئی نہیں اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے یعنی کیا مطلب چاہے آلِ اسلام میں ہدایت والے ہوں یعنی اہل سنت و جماعت <سلام> یا اسلام میں گمراہ لوگ ہوں جس طرح کے محتا سمجھ نہیں آئی پہلے فرقہ ہوتا تھا محتاز آجی ہاں جی کرامیہ جاہمیہ ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی مشبہ تو اس طرح کے جو فرقے ہوتے تھے اور آج وہ اکٹھے ہی ہوئے ہیں تو یا وہاں بھی ہیں یا نیچری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 سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسموں اور جواہر کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ جانا خال سمجھ نہیں آ رہی لیکن رہا مسئلہ آراز کا عرض کا, کا تو بعض آرز جو ہے نا بعض آراز توجہ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 لہذا جس کو بھی شے کہو گے اللہ کے سوا اور اس کے صفات کے سوا اس کے افال کے سوا جس کو شے کہو گے اللہ اس کا خالق ہے <سؤال> چاہے وہ جوہر ہو چاہے عرض ہو چاہے جسم ہو چاہے عرض ہو سمجھ نہیں آئی بولتے نہیں <سؤال> یہ اہل سنت کا مذہب ہے بولو بولو بولو بولو جی کس کا مذہب ہے لیکن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 ये काम ना समझना जो मिस्त्री करता है चारपाई वाला समझ आ रही तो ये उसका यानी चारपाई जो है क्योंकि चार पाई ये पूछते है ना भाई चारपाई क्या काम है ये मिस्त्री का काम है वो भी काम कह रहे हैं समझ नहीं हालांकि वो जौहर है जिसम है वो अल्लाह का बनाया हुआ है ये वो भी कहते हैं समझ नहीं आ रही ध्यान में रखना जरा हाँ इतलाहत को समझना चाहिए تو یہ محتازلہ جو لوگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں نیکی بدی جو بندہ کرتا ہے نا کیا محتضلہ. اس کا خالق وہ بندہ آپ ہے پیدا لیکن یہ سب کا نظریہ نہیں ہے محتازلہ کے بھی کئی گروہ ہیں کچھ کا یہ مذہب ہے کچھ کا نہیں ہے میں ان کے مذہب کی تفصیل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 نہ سمجھنا کہ جب پرانا نکل آیا تو آپ ٹھیک ہے جی پرانا جو ہے تو پھر حق ہی حق ہے نانا میرے بھائی یہ نہ سمجھنا پرانے کی بات حق اور باطل کی ہوتی ہے اس نے اپنی کتاب کی مخلوق والی جلد المخلوق کے نام یعنی عنوان سے جو جلد ہے نا اس کے صفحہ نمبر تین پر تفصیل اس نے لکھی ہے محتاض کی مذہب کی افعال عباد اس کے تصرف قیام قعود سمجھ جو عبارت پڑھتا ہوں پہلے اتفاقہ کل اہل عدل اف افعال العباد من تصرفهم ہم و قیامهم ہم و قعودهم ہم تم من جہت اس آگے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اتنا مطلب کی بات ہے توجہ یہ سونے کا وقت پہ گیا چتر پھیرا گا موسا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل عدل کیوں وہ کہتے ہیں بھائی نیکی بند نیکی جو ہے نا نیکی بدی یہ بندے کا اپنا فیل ہے اللہ کا نہیں ہے لہٰذا اگر اس کی طرف نسبت کرو گے نا امیا اللہ کی طرف تو تم جو ہے اللہ کو ظالم بناؤ گے تو عادل والے ہم ہیں تم ظلم والے ہو موتازلی کہتے ہیں الہ سنت کو تم ظلم والے ہو ہم عدل والے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ عدل والے یعنی نہیں موتازلہ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 تو فائل اور محدث ان کے نزدیک خود بندہ ہی ہے اپنے کاموں کا وہ خود ہی خالق ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ محتاد کا مشہور قول ہے اور جمہور متادلہ اس کے قائل ہیں یہی آگے پھر یہ لکھتا ہے و کالا جہم بنتا جہم اور اس کے متابعین جہم بن صفوان یہ ایک بہت بڑا ایمان گمراہ بندہ گزرا ہے کئی تو اس کو مرتدی کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے افعال الحباد مخلوقۃ اللہ وہ مجاز اللہ حقیقتا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 اسی طرح وہ کہتا ہے اسی طرح وہ بد مذہب کہتا ہے جہاں بھئی نماز اور روزہ اور چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ ایک جیسے ہیں دونوں جس طرح وہ چھوٹا بڑا ہونا اللہ تبارک و تعالی کا فیل ہے حقیقت میں سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح حقیقت میں یہ نماز روزہ بندے کے اور جتنے اختیاری فیل جتنے ہیں اختیاری کیا وہ بھی سارے اللہ کی پیدائش ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس نے معتازلا سے نکل کر ایسی بات کر دی جو اعلی سنت سے ہاں جی آل سنت سے آگے نکل گیا یعنی اہل سنت اعتدال پر رہے اور یہ غالی اڑ گیا کہ اس نے غلو کیا حد سے بڑھ گیا کہ اس نے نماز روزے اور بندے کے اختیاری کام جو ہوتے ہیں ان کو بنا دیا کس کے ساتھ کا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 محتاد نے جمہور محتاد نے یہ کہا کہ بندہ اپنے فال کا خود کھا لیتا ہے توجہ بھائی اور اس نے کیا کہہ دیا چھوٹے بڑے ہونے کی طرح ہے بندے کے کام سمجھ نہیں آ رہی اچھا ایک اور تیسرا گروہ ہے وہ ہے برار بن آمر کا اور اس کے متبین کا برار برار بن آمر جو ہے نا یہ بھی ایک محتاد کا پشوا ہوا ہے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 امام امام محمد بن محمد بن محمد الغزالی <متحدث> آپ کا نام محمد آپ کے والد کا نام محمد آپ کے دادا جی کا نام بھی محمد <متحدث> امام محمد بن محمد بن محمد ال اور کچھ حضرات کہتے ہیں الغسالی ہاں زام شدت کے ساتھ زام شدت ی اور غزالی دو طرح پڑھا جاتا ہے دونوں طرح صحیح ہے سمجھ نہیں آ رہی اللہ, اللہ معمر سمجھ نہیں آئی یہ وہ آر... امام غزالی ہیں جن کے مطابق ہمارے قلندر فرماتے لاہوری رہ گئی رس میں ازارو ہے پلالی نہ رہی رہ گئی رس میںو ہے پالی نی پل سفا رہ گیا کلفی نزالی نہ رہی فل سفارہ گیا کلکین اجت الاسلام امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاربعین فی فی الدین آل کتاب الاربعین فی اسکول فی الحال ادواسلار عبادات وخلاق آل دار القلم دار القلم دمشق کی چھپی ہوئی ہے آل اللہ! دار القلم دمشق کی شپی ہوئی ہے یہ ناچیز کے ہاتھ میں ہے حوالہ سنیے اور دل ٹھنڈا کیجیے سمجھ نہیں آ رہی سپہا نمبر چوبیس پر حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں فرمایا وزال کا پاحتا ابو حنیفر ہے سو کالو اے دا سلستا فعل اللہ وسطی مجا سمجھ نہیں آ رہی حضرت امام میں غزالی رحم اللہ پیچھے ارادے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 کمال کر دیا امام اعظم ابو حنیفا کیونکہ ہمارے امام اکرام چار امام جو ہیں شرا کے توجہ رکھنا بلکہ جتنے بھی ہمارے امام ہیں فقہ کے وہ خالی فقہ کے مسائل کے امام نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے عقیدے کے بھی امام ہیں بلکہ یوں کو یوں کو عقیدے کے بھی نہیں خالی عقیدے کے بھی امام ہیں فکا کے بھی امام ہیں اور تصوف کے بھی امام ہیں لہذا ہمارے جو فکا کے امام گزرے ہیں وہ سارے جتنے آئی میں گرام تھوکا اسلام گزرے ہیں جن کو مشتحدین مطلق کہا جاتا ہے وہ سب کے سب ہمارے مکمل اسلام کے رہبر اور پیشوا اور رہنما ہیں تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم اور امام اعظم کے غلاموں کا خدام کا اصحاب کا طلام میں کا مذہب یہ ہے کہ بندے میں استطاعت اور قدرت وہ اللہ کا فعل ہے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 یہ بندے کا حقیقتن فیل ہے مجازل نہیں ہے تو ایجاد ایجاد قدرت بندے میں ہم یہ قدرت کو پیدا کرنا ایجاد قدرت سے قدرت وہ اللہ کا فیل ہے اور اس قدرت کو استعمال کرنا یہ بندے کا حقیق کا تنفیل ہے اگرچہ یہ استعمال بھی تخلیق اور ایجاد اللہ کی ہے یہ ذہن میں رکھنا سمجھ نہیں آ رہی لیکن بندہ حقیق کا اس کا استعمال کرنے والا ہے مجازن ہے نہیں آئی بولنے نہیں اچھا تو میرے بھائی دین میں رکھنا اب برار بن عمر اور دیگر موتلا وہ کہتے ہیں مخلوق قطل بندے کے بندوں کے افعال ان کی اللہ کی مخلوق ہے وہی پیدا کرنے والا ہے اور بندے فائل ہیں حقیقت میں یہ مذہب اور امام اعظم کا مذہب سمجھ جو ذرا امام اعظم رحمہ اللہ لیکن رین میں رکھنا امام اعظم کا مذہب پہلے ہے یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں کیوں امام اعظم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو سن ڈیڑھ سو ایجری میں ان کی وفات شریف ہے تو یہ اس وقت آپ بات کا یہ نہ سمجھنا کہ امام اعظم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر بات کی ہے تو گمراہی کی بات ادھر کیوں چلی گئی نا نا ان خبیصوں نے ان سے ان کی بات لی ہے ہمارے امام صاحب سے ان سے نہیں لی لیے امام عالم فردی اللہ تعالی عنو وہ تو صحابہ کا دور پانے والے کیوں کہ, کیوں کہ آپ آپ کی پیدائش سن اسی ہجری میں ہے بعد نے تو ستر بھی لکھا ہے بارہ اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش مبارک ہے آخری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سو ہجری میں ہوتی ہے آخری صحابی کی آخری صحابی کی اب بیس سال کے نوجوان نے کتنے صحابہ کی زیارت کی ہوگی اب ہمارے سامنے محتاج کے تین مذہب آ گئے محتاج لاکے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 بولدے نہیں لے کر وہ کیا ہے آراز ہیں کوئی اپال کیا ہے آراز جو ہے وہ جواہر نہیں ہوتے اچھام نہیں ہوتے اجسام اور جواہر اور ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ موتازلہ نے اگر اختلاف کیا ہے تو آراز کی وہ بھی بعض یعنی بندوں کے فال سمجھ نہیں آئے ورنہ رنگتیں وغیرہ یہ وہ یہ چیزیں جو ہیں تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یہ وہ بھی مانتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی تمام آراز کی بات نہیں کرتے وہ وہ بعض آراز کی بات کرتے ہیں جو بندوں کے کام ہیں وہ بولو مرے یعنی نیکی بدی اور دیگر تصرفات ہمارے بندے کے کردار یہ جو ہے وہ کہتے ہیں بندہ ان کا خود پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرت سے سمجھ آ رہی وہ بے وقوف در حقیقت ہے, وہ کہتے ہیں ہم کیسے یعنی ان کا مقصد یہ ہے بے وقوفوں کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے نسبت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے زنا کو بدکاری کو چوری کو ڈکیٹی کو وہی پیدا کرتا ہے تو یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے ایب کی نسبت نہیں کرنی چاہیے سمجھنی بات کیا رہی لیکن ان بیوقوفوں کی یہ بات اجماع امت کے مخالف ہے تمام صحابہ کا اجماع اتفاق کا اس بات پر اللہ ج شاہ نے کی بدی کا پیدا کرنے والا ہے اسی وجہ سے تم کہتے ہو مسلمان سارے کہ اچھی بری تقدیر سب اس کی طرف سے ہے ایمان مفصل میں کیا کہتے ہو بولو آمنتو تو بلّہ ہے وہ ملائے کہتے ہی وہ کوتوبے ہی بھروسو لے ہی سمجھ نہیں آ رہی بھروسوں ہی کہہ لو یا ہی کہہ لو بہت اچھے آمن تو بلّہ ہے وہ ہی وہ کوت میں ہی بجا یہی سمجھ نہیں آ رہی وش بادل موت ودر خیر والقدر شر رہی سمجھ نہیں آ رہی میں نے القدر خیر و... القدر خیر و شر رہی کو بعد میں رکھا ہے ایجی کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی بولتے نہیں بخش بادل موت مرنے کے بعد اٹھنا اس پر اط اجماع ہے سب کا اتفاق ہے تمام آر اسلام کا چاہے گمراہ ہوں چاہے ہدایت والے <تصفح> بولو بولو. تمام آر اسلام کا اتفاق ہے چاہے ہدایت والے ہوں یعنی سنت با جماعت چاہے گمراہ ہوں یعنی دوسرے مذہب جتنے ہیں وہ سب گمراہ تو سب کا اس بات پر اتفاق ہے مرنے کے بعد اٹھنا توجہ رکھنا قدر خیر رہی, رہی تقدیر خیر و شر خیر و شر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 پیدا کرنا اللہ کا کام ہے کرنا بندے کا کام ہے بنا <indirectly> بندہ نہیں کرتا ذنا بندہ کرتا ہے اللہ نہیں کرتا لیکن ذنا کو پیدا اللہ کرتا ہے بندہ نہیں کرتا سمجھ لے جنا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے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 जरा एक आदमी स्याह रंग बना रहा है स्याह रंग कपड़े को चढ़ा रहा है एक है स्याह रंग अपने ऊपर मल रहा है धीमां से बता स्याह रंग को बनाने वाला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 وہ ڈاکومرو بولو بندے کو کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالق کے زنا وہ ثانی کا بھی خالق ہے اور زنا کا بھی کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی وہ ہے خالہ کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے خالق و کل شہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لہذا جس جس کو شے کہو گے اس کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ اہل سنت وا جماعت کا مذہب ہے حتم کو سننے والے ختمیوں کو, آ? <gulation> <gulation> کو سننے والے لوگ ہیں آپ کو کیا معلوم ہے عقائد کا علم آپ کو کہاں بھائی لیکن اللہ کے فضل سے ناچیز نے آسان سے آسان کر کے آپ کو سمجھا دیا نہیں سمجھ آیا اسی طرح چوری ہے کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے بس کرنا یہ بندے کا کام ہے یہ دیے ہوئے اختیار اور قدرت سے کر رہا ہے دی ہوئی اللہ کی دی ہوئے اختیار اور قدرت سے کر رہا ہے کسی وجہ سے اس پر پکڑ ہوگی سمجھو میرے بھائی لیکن چوری سمجھو چوری فیل بندے کا ہے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 اس نے پیدا کیا ہے چوری کی نہیں ہے ادھر دیکھ کسی میں اس نے پیدا کی ہے خود نہیں کی اب جس میں پہ رنگ جس مرے رنگ جتنے ظاہر ہوتے بھی گل کر ان رنگین جھے رنگ ظاہر انہوں کو رنگین جانا رنگین بول مرے جس میں چوری ظاہر ہو رہی ہے اس کو کہے چور اس کو کہے سمجھ نہیں آ رہی جہاں پچھو اس میں اندر پیدا کرنے والا اس پھیل نو उनु क्यों आने चोर ओनू को चोरीद पैदा करने आला चोरी दा आ के चोरी गए चोर न गए क्यूँके सिफत जिसमे जाहिर होती है मौसूफ वही होता है सिफत जिसमे जाहिर होती है मौसू वही होता है میرے بھائی اللہ شالو میں چوری ظاہر نہیں ہے چوری بندے میں ظاہر ہے لہٰذا بندہ چوری کے ساتھ موضوع ہے تو جو چوری کے ساتھ موصوف ہوگا وہی چور ہوگا چوری کے ساتھ موصوف اللہ تعالیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خل کے چوری کھل کے سرکہ کے ساتھ موصوف ہے تو خل اس کی سفت ہے چوری اس کی سفت ہے وہ خالق ہے یہ چور ہے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 ہاں اور یہ کہاں سے لیا ہمارے علماء نے یہ پران سے لیا میں کیسحبت وہ نہیں اللہ فرماتا ہے بندہ جو قسم کرتا ہے ہاں ہاں ہاں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 اللہ مر ہاں ہاں ٹھیک ہے اور اللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمارا اور ہمارے عملوں کا خالق ہے اس پر قرآن مجید کیا ہے سن لیجئے خالہ وما گم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 جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخری اوقات کے اندر آخری لمحات کے, کے اجمال دین اسلام بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں امت مسلمہ کو اجمالی اسلام اجمال اسلام یعنی کیا مطلب تیئس سال کا اسلام کا خاکہ اور خلاصہ سمجھانے آئے آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ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 جنگی. اسلام کے کتنے حصے ہو گئے ہاں ہاں ہاں ہاں ایک حصہ کا دوسرا امال کا تیسرا اخلاق کو آداب <laughs> اخلاق و آداب سکھاتے ہیں درویش حضرت صاحب جیسے یہ ان لوگوں کا مخصوص حصہ ہوتا سمجھ نہیں آ رہی اور امال پڑھاتے ہیں فو کہا اور سمجھ نہیں آئی مرو اور میرے بھائی اور عقائد جو ہیں یہ پڑا بڑھاتے ہیں علم کلام والے حضرات عقائد والے اور بعض اوقاعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص عقیدے میں بھی عقیدے میں بھی راہبر ہوتا ہے فکا میں بھی راہبر ہوتا ہے تصوف میں بھی راہبر ہوتا ہے یعنی کیا مطلب بجک وقت وہ بھائی وقت وہ متکلم بھی ہوتا ہے فقی بھی ہوتا ہے اور صوفی بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے امام احمد رضا بریلوی تھے اور تاجدارے تارے گولڑا تھے اللہ حلی! اور فقط توجہ رکھنا فقط تصوف اور اخلاق میں جیسے میاں شیر ربانی تھے کیونکہ آپ ظاہری علوم نہیں پڑھے تھے سمجھ نہیں آ رہے علوم نہیں پڑھے لیکن اخلاق و آداب سکھانے کے بعد شاد سمجھ لگی ہو میرے اے نفس مارن کا فکیر توجہ رکھنا شرح محمدی دا علم دا کم علم دن کام یہ عالما کو علم عمل کرا نفس مارن کا لگی ہاں ہاں ہاں ادھر چل پڑا تو نکل جائے گی دور بہت دور نکل جائے گی واپس لوٹوں اسلام کے تین حصے تو سمجھا دیے نا لوگ جہل رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا بس سلمان یہ کاغذ وہ بے وقوف کا بچہ یہ تو ارکان ہے سمجھ نہیں آئی لیکن اب یہ جی بات چھڑ پڑی ہے تو بہت ضروری ہے اس کو پورا کر دیتا ہوں سمجھ کیا تھا سنو بھائی روکن روکن اے اتم دیکھ رہے ہو آواز تھوڑی کرو بھائی اے تھم دیکھ رہے ہو ستون دیکھ رہے ہو سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے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 دعامہ پانچ ستون توجہ می میرے بھائی ستون کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ستون کو کہتے ہیں اور سنو پانچ ستونوں والا گھر کبھی دیکھا تم نے پانچ ستونوں والا گھر او ہو حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا سمجھنے کے پرانو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ دیکھنا ہوتا بھائی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 پانچ پانچ دونوں پر اسلام کی عمارت بنائی گئی ہے اب اس کا یہ مطلب نکلا وہ پانچ ملے اور دوسرے احکام ملے پھر اسلام بنتا ہے تیرا گھر تیار ہوتا ہے جو نہیں بھر میرے آقا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانا چاہتے تھے اسلام ایک کل ہے اس کے یہ پانچ بنیادی چز لیکن یہ نہیں سمجھنا اسلام ہی اتنا ہے نہ اوپر جو خیمہ ہے وہ پورا ڈالو گے ادھر قلعے باندھو گے رسیاں باندھو گے مضبوط کرو گے پھر دھوپ سے بھی بچائے گا سردی سے بھی بچائے گا گرمی سے بھی بچائے گا اللہ کے کار و ادب سے بچائے گا دشمنوں کی شرارت اور فطروں سے بچائے گا ہر طرح کے فسادات سے تمہیں یہ اسلام کا گھر محبوز رکھ لے گا مسلمان آج جو آج دین کو نہ سمجھنے والے جو راہ پر بن بیٹھے لان نے یہ تمہیں بتایا ہیں, صرف یہی پانچ اسلام کے رکن ہیں یہ سکولی یہی پانچ, ہیں. باقی چھوڑو اور یہ پانچ. اگر ڈنڈے گار کر بیٹھ جائیں گے تو اسلام دنیا میں نافذ ہو گیا ہے یعنی پانچ رکن ہیں پانچ رکنوں کی بات تو ہوتی ہے لیکن باقی دین احکام اسلام کی بات نہیں ہوتی نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سناتا ہے, ہے نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کرواتا ہے نہ کچھ بیان کرتا ہے نہ کوئی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 جلا جلالو فرماتا ہے اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو صبر کرو اپنے دین پر وہ تک اور دین اپنا پورا اختیار کر لو پورا دین اختیار کر لو اور جتنا باہر جتنا تکلیفیں تین کو رکھنے میں تم پر آتی ہے سب برداشت کر جاؤ تو دنیا کے کافروں کی سازش اور چال اور کوئی فیتنا تو پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا تمہیں محبوب رکھوں گا وہ لاسان سے کرتے رہیں گے کوئی سازش تمہارے تک نہیں پہنچنے دوں گا یہ سمجھ کے نہیں ہے ہاں ہاں ارے چشتی دین کو تو تقوی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہوا تب تک پہلے صبر کو کیوں رکھا ہے بتا دوں ہمارے عیمائے بلاغت فرماتے ہیں علم بلاغت والے ہمارے علما کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تقدیم اہمیت کے بیان کے لیے ہوتی ہے لا, لا, لا. یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ وہ جو دین ہے نا اس سارے کا بنیادی جز یہ صبر ہے تمہارا لا, لا, لا. یعنی یہ اہم جز ہے کہ اسی صبر کی برکت سے تم اپنے دین کو مکمل کرو گے اگر <تصفح> <تصفح> بے صبری آئی پھر سے دنیا کا آیا تکلیفوں میں صبر نہ کیا عیاشی میں پڑ گئے عیاشی آسانی سہولتیں جس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر سادشوں کا شکار ہو جاؤ گے یہ قرآن بتا رہا ہے آج اسی وجہ سے ہم نے کہا سہولتیں ہوں آسانیاں ہوں اللہ نے کہا صبر کرو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 لا اللہ فرماندہ ایک چال نہیں چلن دیں گے ساری تو جیتے رہی ہوں <تصفح> <تصفح> ایک چالا ایک چال بھی تیرے تک نہیں پہنچن دیا گا ایک سازش تیرے گھر چ نہیں آن دیا گا نقصان نہیں پہنچا دا مطلب یہ مخالف اس کا یہ بنے گا توجہ تو اگر تم سبر نہیں کرو گے اور اختیار نہیں, نہیں, نہیں کرو گے پھر ایک کھر لکھان سادہ کا شکار ہو کے مرو گے برباد ہوو گے اج تاں دنیا مسلمانوں کی دی تڑفتی دی پی وہ سہولتاں دے بڑیاں نے مگر سکون دی دولت تو محروم نے شکار نے دشمن ہے جی توا نصیب سے پر ہے توا توا سکون کتنے کر دیا ہے وہ تڑفدہ ترفدا اخیر بیچارا بج سڑ ج ختم ہو جاتا ہے وہ میرا بےلییا ہاں اس لانتی نے मेरे परवर दिगार ने फरमा दिता सी अगर तुम सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते जे तो फिर एक ही तरीका जो सबर वाले बन जाओ ते पर बन जाओ آگ روکنے نہیں آئی, نہیں آئی. چلو آپ پیچھے کی طرف چلے فلحب. چلے پیچھے بندے کو خالق نے ہی کاسب ثابت کیا اس سے پیچھے چلتے ہیں تو محتاجلہ کا مذہب عال سنت کا مذہب بتا دیا اب بندہ توجہ بندہ اپنے کاموں کا خود خالق ہے یہ محتاجلہ کا مذہب ہے اور اللہ خالق اور بندہ کاسب ہے یہ آل سنت کا مذہب ہے تو آراز وہ امال ہوتے ہیں ارض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 پیسے لے گیا پیچھے بھائی لے گیا پیچھے نہیں <trustworthy> بولتے نہیں مرو صحیح. بولو تو صحیح آپ لیکن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 وہ عقول عشرہ ایک تو عقل ایک عقل کا مانا ہے تمہارا ہمارا مسلمانوں کا کہ انسان کے پاس ہوتی ہے سمجھ بندہ جس سے سوچتا ہے سمجھ نہیں آ رہا یہ مانا نہیں ان لائنوں نے ایک عقل کا اور مانا لیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک عقل کو پیدا کیا ایک وہ ایک جوہر ہے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 یہ زمین کا نظام سارا اسی عقل کے پاس ہے اور بنایا بھی اسی نے آیا وہ لانسی اللہ جان کو خال کے اجسام ہونے میں ایک نہیں مانتے تو مشرق دے شاید دے شاید سمجھ, سمجھ نہیں آئی وہ مشرقہ کا ٹولہ ہو گیا وہ بولا رہے تو انہوں نے یہ کہا یہ بکواس کی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 اور دوسرا اچھے کام اور اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ یقین سمجھ نہیں آ رہی وہ ہے خالق کے خیر ایک ہو گیا خالق کے خیر ایک ہو گیا خالق لے بول بول بول ایک ہو گیا خالق کے ایک ہو گیا کھا کے شر توجہ رکھنا ذرا خالق خیر لیکن وہ بھی واجب الوجود ہے ان کے نزدیک وہ بھی واجب الوجود ہے ان کے نزدیک وہ بھی محتاج نہیں اپنی ہستی میں وہ بھی محتاج نہیں ہستی میں توجہ رکھنا اب ان یہ لعین بھی مشرک ہوئے یہ بھی مشرک ہوئے کیوں مشرک ہوئے کہ ان لعینوں نے وہ جو پہلی چیز تھی بنیادی فرق کرنے والی خالق و مخلوق میں یعنی اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا وہ وجوب وجود اور ذاتی والا وہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے جا شریک بنایا کہ اب انہوں نے کہا تو چیزیں ہیں جو اپنی ہستی میں کسی کی محتاج نہیں ایک نیکی پیدا کر ایک ہے پیدا کرنے والا ایک برے پیدا کرنے والا کافروں کو وہ پیدا کرتا ہے اور مومنوں کو یہ پیدا کرتا ہے ہاں جی اپنے ماننے والوں کو یہ کرتا ہے وہ وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ لانتی چولہ کافروں مشرکوں کا ہے وہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا سمجھ آ کہ نہیں یہ میں چھ لانسی لوگ مشرک ہوئے کیوں انہوں نے دو واجب الوجود وجود مان لیے تو ایسے مان لیے جو بے نیاز ہیں یعنی دو بے نیاز مان لیے الا کے بینیاز ہے اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ بینیاز اه یہ جڑا شیطان ابلیس نہ ابلیس اونوں او کہندے نے احرمن اه وہ کہندے نے خدا دا شریک یہ خدا دا شریک کا دے وچ اے وجود وہ بھی مستقل تے بھی مستقل سمجھ لگی وہ بھی بینیاز تے بھی بینیاز وہ بھی قدیم برزاد یہ بھی قدیم یہ وہ بھی قدیم وہ بھی یہ بھی قدیم ہاں جی وہ بھی واجب الوجود یہ بھی واجب الوجود ہاں جی یہ سارے ایک کو لفظ, لفظ جنہیں ایک کو مانا رکھ دینے یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ ہونا مننے یہ بھی مشرق ہو گئے ارے میرے بھائی توجہ رکھنا اب خالق کے اجسام کی وضاحت ہو گئی کہ نہ ہوئی میں مردے نیوے مرود ہاتھ کر سمجھ نہیں آ رہی لطان صاحب کی کتاب پڑھیا ہے تھوڑا جو میں شعر ایک ساتھ گیا موضوع ہے نا سنگذر عوام سبحان اللہ مان رکھی سات وضاحت کر دوں یہ مولانا عمر صاحب نے اشارہ کیا ہے اللہ جللہ شان و حضرت سید اللہ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے آپ کی شان تھی آپ آپ کی شانتی انخل و منقین کا ہے سمجھ نہیں آئی توجہ میرے بھائی ہے آپ قرآن مجید فرماتا ہے حضرت فرماتے ہیں انی اخلوں کو منت تین یہاں پر خالق بامنا تقدیل ہے حل مانا نیست سے نیست سے ہست کرنا جسم کو نہیں ہے جسم کا صرف اندازہ اور اس کی حیات اور شکل بنانا ہے توجہ <تصفح> <اور> نہیں <تصفح> فرمائی اخلو کو منت تین یعنی وہ قدر و کا حیاتی پیر آگے اسی وجہ سے آیا یہ نہیں فرمایا میں پرندوں کو پیدا کرتا ہوں نہ حضرت فرما رہے انکلوں کو منت میں گارے سے میں گارے سے پرندے کی شکل بناؤں گا تب پرندہ پرندہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کا جسم اور حیات اور شکل بناؤں گا حیت اور شکل عرض ہے پرندہ جسم ہے پرندہ وہ مٹی جو تھی اللہ نے پیدا کی ہے جی جسم اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے توجہ رکھنا ذرا کبھی لین کارے سے میں شکل بناتا ہوں پرندے جیسی کون پیرم بزن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 حضرت روح عی سر جی مٹی سے شکل بناتے تھے گارے سے شکل بناتے تھے پرندے کی میں چھوڑ دیا تھا توجہ ذرا رکھنا ادھر دیکھ ادھر دیکھ جیسے گاڑی یہ یہ انگریز اور سائنسدان اور یہاں کے لوگ گاڑیاں بناتے ہیں گاڑی بنا کر تیار کر کے توجہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے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 تیل ڈالتے ہیں بندہ چلا رہا ہے لیکن ہے تاکہ کافروں کی قدرت میں بھی دیا ہوا ہے اللہ کے نبیوں کی قدرت میں کیا رب تعالیٰ نے دیا اللہ دئی سا فرماتے ہیں मैं गारे से गारे से शक्ल परिंदे की तैयार करूंगा अनफो खोफी है फिर उसमें फूकूंगा بھوک میری طرف سے, شکل میری طرف سے یہ سب کچھ میری طرف سے ان کے کے میں طاقت رکھی ہوئی ہے اس طاقت دی ہوئی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں پھر آگے تیرہ پرندہ وہ بن جائے گا وہ بھی اللہ کا عزن ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا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 No one has no understanding by the signs. Allah... Allah... Allah... Allah... Now tell me, please. The signs and signs and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 یہ بھی اچھی آدت اللہ بولتے نہیں ہاں کوئی کیا میں نے نہیں بنایا دیکھ لیا ایسے ہی مقدمہ نتیجہ نتیجہ مطلوب دین میں بہرحال شکلیں جو ہیں وہ بندے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن اصل کو تبدیل کرنا جو اس کا کام ہے اصل جو ہے یہ اس کا کام بولو آگے سمجھ کے نہیں آئے خیر ہاں اچھا یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا خالد اجسام اللہ تعالی ہے یہ مسئلہ سمجھا دیا نہیں اللہ بولتے نہیں بند کر نگیا ہے وہ پردان لالب ہو زردا لکھ ہزار کتا او اوپر زالم نفسنا مردہ Waj fakira Koi na maare marah Waj fakira Koi na maare Yochori andar dam اس کا ایک لاہکہ لگاتا ہوں سمجھو ذرا یا نہیں کیا مطلب اس کے ساتھ ناچیر ایک ایسی بات ملاتا ہے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 بات ہے اور بعض خوفیا کے پاس پڑھنے میں اشارہ تن ملتی ہے وہ نا چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے لیکن اس کو ابھی بہتن سمجھنا عقیدہ تن نہ سمجھنا یہ بحث کے طور پر پیش کر رہا ہوں عقیدے کے طور پر میں سمجھ نہیں ہر اور یہ اہل علم حضرات سمجھتے ہیں کہ بحث کا دائرہ وسیع ہوتا ہے سمجھ نہیں ہر بحث عقیدہ نہیں ہوتی یہ میرے علمی الفاظ ہیں علمی چیز ہے یہ جو میں نے بات کی ہے کہی ہے نا کہ یہ میں بحث کر رہا ہوں بحث کے طور پر کہہ رہا ہوں عقیدے کے طور پر میں لہٰذا میں آپ کو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 اللہ بہتر جانے یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ کیا اللہ شاہ کی عطا سے اذن سے دیے ہوئے اختیار سے بعض جسموں کو اللہ کے بعض مقدس بندے پیدا کر سکتے عقیدہ وہی تھا جو پہلے بتا دیا کہ خالق اجشام اللہ تعالیٰ کے علاوہ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 بعض نبی ولی بنائے تو باتیں ایسی ملتی ہیں قرآن و حدیث اور بزرگوں کی کلام سے کہ اس طرح ماننے سے پھر شرک نہیں ہونا چاہیے اگر اتائی بعض ایک تو بعض جسم ہے بول نہیں بعض جسموں کا دوسرا اللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن اور اختیار سے आला। لیکن ساتھ میں یہ بھی یہاں پر میں بیان کر دوں کہ میرے حضرت صاحب قبلا آپ نے اگلے دن کمال بات کی ہے شاہ صاحب قبلہ ہم جا رہے تھے سفر پر وہ کار اقبال صاحب کے جنازے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے ان کے جنازے کے لیے جا رہے تھے راستے میں باتیں چھڑ گئیں حضرت صاحب یہ مسئلہ آ گیا کا اجازت کا اللہ کے کا اختیار کا تو حضرت صاحب نے اچانک ایسی بات کہ قسم خدا کی ہاں ہاں <تصفح> علم کلام کی کتابیں لکھنے والے اگر وہاں بیٹھے ہوتے نا وہ کہتے اے بزرگ آپ کی یہ بات علم کلام کی کتابوں میں ملا دی جائے گی اتنا عظیم بات آپ نے فرمایا بھائی اللہ ایک ہے تمہارا کسی کو اذن و اختیار دینا ایک ہے اللہ کا دینا اس میں بڑا فرق ہے فرمایا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 میں نے میں نے کیونکہ سخن شناس آدمی ہوں اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے بات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہوں میں نے اللہ عمر سے کہا میں نے کہا عمر صاحب یہ بات سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی کیا بات کر دیا میں نے کہا مسئلے جگڑے جھگڑے بٹا دیئے دیکھو بھائی اب میں اپنے شیخ کی بات پر ہاشیہ چڑھاتا ہوں ہمارے شیخ کا متن ہے اور نہ کا ہاشیہ ہاشیا اردو وضاحت انہیں کے فجول و برکات سے وضاحت کرتا ہوں توجہ رکھنا ذرا دیکھو, آل, آل, دیکھو آل, بندے کا بندے کو اختیار دینا تو آپ نے سمجھ لیا اب اللہ تعالیٰ بندے کو تمہیں ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں کون سے اختیارات دیے ہوئے بہت سے دیے ہوئے کتنے دیے ہوئے بہت سے دیے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا رہا ہوں بول رہا ہوں اس کا دیا وہ اختیار ہے ارے نیکی کرتے ہیں ببھی کرتے ہیں گنا کرتے ہیں ثواب کرتے ہیں جو کرتے ہیں یہ سواب کے کام کرتے اللہ تعالی کے دی وہ اختیار قتل کرتے ہیں کسی کو مارتے ہیں کسی کو کچھ کر دیتے ہیں مال دیتے ہیں کرتے ہیں یہ آپ روز مرہ کے جو کام کرتے اللہ تعالیٰ کے دی وہ اختیار سے کرتے ہیں لیکن میرے بھائی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 تابے اس کے ارادے کے تابے ہیں یہ بے لگام نہیں ہے لگام اس کے ہاتھ میں ہے ہم, ہم کٹوں کی طرح ہے مالک دے ہاتھ ڈور یا شادی اور ویر باہو ہے مالک دے توجہ فرما خدا دیا بندیا توجہ جو سا لوگ غیر نبی غیر ولی ہیں کافر ہیں مومن ہے ان کو اختیار جو دیا ہوا ہے یہ اختیار ایسا ہے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 توجہ رکھنا اصل اصل وہی لوگوں کو جو دھوکہ پڑتا ہے بےمانوں کو, ان جاہلوں کو وہ درویشوں کو تو مانتے نہیں ہیں جن سے حقیقت بندہ بندے کو اختیار دے بیٹھتا ہے اور پھر اگلا جو ہے وہ بے لگام جس طرح مرضی چاہے کرتا رہنا وہ جہلا کٹیا شریک مولا نے وہابیا تجھے بھی اختیار دیا ہے مجھے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 تو شاؤنا تم نہیں چاہتے جب تک اللہ نہ چاہے اللہ فرماتا ہے تم وہی چاہتے ہو اللہ ائی اللہ اور ابیر اس کا مطلب ہے پہلے مشیت اس کی ہوتی ہے پھر تیرے میرے اندر پیدا ہوتی ہے ہماری مشیت اس کی مشیت کے تابع ہیں توجہ رکھنا میرے بھائی توجہ رکھنا چاہے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مشیت جو ہے ہماری مشیت میں ایک مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا ہوں توجہ ہے ادھر یہ میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے کہ نہیں یہ ہاتھ بھی گھوم رہا ہے اور جو میرے ہاتھ میں وہ بھی گھوم رہا ہے اس ذات کے سامنے اس ذات کے ارادے کے سامنے تیرا میرا ارادہ سے ہے اسی حقیقت کو اللہ نے ان لفظوں میں ارشاد فرمایا ان مبارک الفاظ کے اندر وما اللہ اللہ رب العالمین ہاں بھائی ساتھ میں اللہ نے اپنے اس میں چلالت کے ساتھ رب العالمین کا ورث کیوں ذکر فرمایا کہ بچاؤ دلیل ہے کہ تمہاری مشریت مشیت کے تمہارا ارادہ اس کے ارادے کے کیوں تابع ہیں کہ سارے سلم مختارے کل لیں مختارے کل لیں لیکن مختارے کل ہونے کے بعد اللہ کے سامنے مجبورے محد رب اللہ اب میں اپنی بات کی طرح بات ہوں ذرا توجہ طرح سننا جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں وہی وہی بات جو پہلے سنائی حضرت اللہ علیہ السلام کی جو میں کہہ رہا تھا بہت توجہ رکھنا اس سے اشارہ کیا مل رہا ہے انی اخلوں کو ٹھیک ہے یہاں پر اخلو کو اخلو کو باناسرین لکھ, لکھتے ہیں کہ میں, میں اندازہ کروں گا کیا مطلب مٹی ہے کتنا پڑیا گارہ پڑا ہوا ہے مٹی پرندے جتنا اٹھاؤں گا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 میں نے مانا تفسیروں میں اسی طرح لکھا ہوا تقدیر کیا کرنا کرنا مطلب اندازے کا حدود بنانا حدود بنانا حدود قائم کرنا حداں بنانا یہ چونجالا پاسا ہے فلانا پاسا پوچھا لیا ای جسم بڑا کے یہ بنا تقدیر کہ سمجھ نہیں آئی ہوں حداں بڑھائیاں حضرت نے بھی یہ خالی حدوں تک نہیں رہے اور بھی آگے کچھ کام کیوں وہ کیا ہے میں اس میں پھونک ماروں گا پھونکوں گا اے ادھر نفک تو پی ہے مرو <تصفيق> <تصفيق> حضرت آدم کا پتلا تیار کرتے ہیں فرشتے رب فرماتے ہیں نفق تو پیے مرو ہے اور جب حضرت السلام کی بات آتی ہے حضرت السلام کی بات آتی ہے تو ادھر آ کر حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں توجہ ذرا کرنا میرے بھائی پھونک مارتے ہیں خدا فرماتا جی ادھر اللہ تعالی روح پھوک رہا ہے جی ادھر جبریل یہ جبریل اپنے آپ نہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے اس نے حکم فرمایا جیسا کر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 تو یہی کہو گے حقیقت میں رب نے بنایا ظاہر حضرت کشان ظاہر ان سے آئے باطن اس سے آئے ظاہر ان سے آئے باتل اس سے آئے, باطن آئے یہ مقام میں فنا اور بقا ہے حضرت کو دیا ہوا تھا توجہ فرما وہ موجودہ ہے ان کا ان کی شان ہے خاص اللہ تعالیٰ میں بلاغت نہیں پڑے آئی اتنے مظہرے درد آکر و گا بس آ ج میں کر سکنا وا جس اکھو گے میں اسلے ہی کر دوں گا بھی مزارے کا سیگا سافوکھو بھی اور مظہرے کس لیے آتا ہے وہ تجدد کے لیے آتا ہے تجدد کے لیے آتا ہے ادوس کے لیے آتا ہے اگر مظاہرے ہو تو اس تجددی پیدا ہو جاتا ہے قروس البلاغہ میں لکھا ہے تلخیس المفتاح میں لکھا ہے پلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے استمرار تجددی ہے کیا مطلب جب بھی کہو گے ہم کر دیں گے اے क्यों क्यों और ने शान रखी है अपनी मंतक की पूछड़ी हटाने आवे ना चीजें पूछड़ी भी टिक जाएगी मंतक के हवाले गल करा जरा समझो रख मंतक के हवाले गल करा یہ اللہ تعالیٰ باستا ہے واسطہ اللہ تعالیٰ ہے. حضرت عیشہ باسطہ خدا کر رہے ہیں توجہ رکھنا حضرت عیشہ ہے خدا جل شانو کر رہے ہیں واسطہ خدا جل شانو لیکن واسطہ پھر سبوت واسطہ پھر ہے کیا مطلب حقیقت بزاد حقیقت اور بزات اللہ نے کیا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 कि चल के आए जे कि चल के आए जे ए आख देने मैं आरे फाड़े तू चल के आया गल के आया तो हालांकि आया गाड़ी में शाह नहीं चले चलती गाड़ी रही समझ लिया गाड़ी चलती रही कहते हो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 فرا یہ نا کی ہوگی اصول انہیں کیوں گے اور فرا موڈو نہ پاند نا چیز کا کٹ درا توجہ رکھ اے لڑ لے گا میرے بھائی اب اس حقیقت کو اگر جاننا ہے تو بخاری شریف کی طرف چل یہاں نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے حللی عقیدہ عیسائیوں چوڑوں کا ہے وہ کہتے ہیں حضرت عیسہ میں خدا گھسا ہوا تھا نہ وہ ذاتی ایسی ہے کسی میں آ ہی نہیں سک لیکن یہ بھی ضرور ہے اس کی شان مخلوق سے ظاہر ہوتی ہے مخلوق سے وہ ظاہر ہے مخلوق مظہر ہے مخلوق شیشہ ہے مخلوق شیشہ اور آئینہ ہے وہ ظاہر ہے شیشہ مظہر ہے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 یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیاں نہیں وہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس میں وہی ہاں اتنا ضرور ہے کہ دھر جو کچھ نظر آتا ہے اس کو کچھ اس کے ساتھ مناسب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 ایمان سے آزمایا میں حلول نہ اتحاد ہے آئینا جب سامنے کرتے ہو آئینے میں نظر آتا ہے آتا ہے لیکن سن آئینے میں نظر آتا ہے آئینے میں لیکن نہ بیائی ہی وہی ہے کہ اتحاد ہو نہ وہ اس میں ہے کہ حلول ہوئے سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے والے جملے ہیں یار نہ وہ اس میں ہے کہ حلول ہو نہ یہ بیائی ہی وہی ہے کہ اتحاد ہو وہ وہ ہے ये ये है ये वो नहीं वो मगर ये, ये भी कहना पड़ेगा ये उससे जुदा भी नहीं سمجھ نہیں آئی بولتے نہیں یہ بول نہیں وہ سمجھ نہیں آئی یہاں شیخ اکبر کی خصوص الحکم سے ایک بات کرتا تھا جو کچھ دیکھ رہے ہو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 کے سامنے کائنات کا پردہ ہے توجہ پھیل کے سامنے کائنات کا پردہ ڈالو بلکہ یوں کو کائنات کو پردہ بنایا اور کس کو چھپایا نہ کائنات کو پردہ بنایا اسما کو چھپایا اسما کا پردہ بنایا صفات کو چھپایا اور صفات کو پردہ بنایا تو ذات کو چھپایا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 شیخ اکبر فرماتے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ آب فرماتے ہیں میں نے کائنات میں ایک ایسا شیشہ دیکھا ہے جو سیدھا دکھاتا ہے <تصال> اب ادھر <تصال> دیکھ میرے بھائی یہ تو میں الٹا دکھانے والے شیشے اس کی شانوں کو ایک شیشہ اس نے ایسے بنایا ہے محمد باب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابے داروں کا جو اللہ کی شان سیدھی دکھاتا ہے ke mustafa hai woh aaina mustafa hai mustafa usra aai na meri tashme nigah mein na dukaane aai na saaz mein میرے بھائی دردے جیسے اللہ نے ظہور اپ اپنا یعنی اپنی شانوں کا ہو بلکہ بزرگ فرماتے ہیں آپ تو ذات کا مزہ رہنا کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ پیدا کرتا تو ذات ذات کا ذات جی کی شانوں کا ظہور ہی نہ ہوتا ذات کی شانوں کا ظہور اسی وقت ہوا جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا باہر صورت میرے بھائی اس کی شان ہے جب اس کے خاص آئینے سے ظاہر ہوتی ہے تو پھر اسی کی پہچان ہوتی ہے ادھر گمراہی کا کوئی کام نہیں ہے سمجھ نہیں آئی لیکن وہ جو حدیث ہے حدیث پاک بات ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ شیشے سے شیشے میں جلوہ ہے جلوہ ہے جلوہ کہتے ہیں مرتبہ سانی میں ظہور کو کس کو کہتے ہیں تجلی کیا تجلح فلم تجل رب جبان تجلی کا سبوت قرآن میں ہے قرآن میں ہے ہاں اللہ تعالیٰ توجہ کاتے حق اپنے مرتبہ اول میں ظاہر نہیں ہوئی تھی وہ ظاہر ہو تو پتہ کیا یہ ساری کائنات ختم ہو جائے پتہ نہیں اس رات نے اپنے آپ کو کیسے چھپا رکھا ہے بس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 کیونکہ یہ جسم اے جسم دے جسم دے قریب چا کیتا نہیں او جسمانیت تو پاک تے جسم تو پاک تے او دا قرب وی ہور تے او دا اوئے تو او او دل میں تو اتا ہے ا میں نہیں اتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے بات واسطے کی سمجھا رہا ہے بات کس کی کر رہا تھا واسطے واسطے واسطے اللہ واسطہ تھا پرندے پیدا کرنے میں حقیقت حق اللہ کا فیل تھا ظاہر ہوا فیل اللہ عیسائیوں کی طرح یہ نہیں سمجھنا رب اس میں آ گیا نہ اگر سے حدیث مبارک کے ظاہر الفاظ یہی شبہ ڈالتے ہیں پاک اللہ ہاں صوبے میں نہیں پڑھنا وہ بخاری کی حدیث ہاں ہاں ہاں وہ اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے قرب فرائض اور قرب نوافر کے درجات مرتبے ہیں دو توجہ نے کی او میرے بھائی میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں بزرگ اسے سارے مرشد پاک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 حقیقتن یہ جی صفت اسی کی ہے حقیقتن شان اسی کی ہے مجازن اور ظاہرن بندے سے ظاہر ہو رہا ہے اور حقیقت اسی کی ہے حقیقت اسی کی ہے حضرت عیسیٰ نے اس بات کو جو بیان کیا تو بِعِذْنِ اللَّهِ اَمَّا رَمْرَ اور سُڑوئے یہاں پر مشہور بات ہے حضرت سیدنا غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں ہاں ہاں گئی بھوکتے مر گئے تیرے ملکر گئی بھوک مر گئے تیرے ملکر بتاؤ یہاں دال کس کی आ, جب مرتبہ تیرا چلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا میرے گاؤں باغ میرا آیا عیسائی تو محمد نومتی ہے محمد سچے ہوندی دلیل پیش کر ساڑھا عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کردہ سی کر کے وقع آپ فرماندے نے چل جیدی قبرتے لے چل نہیں لے چل چل رہے آپ جاندے لیں فرماندے نے 10 حضرت عیسیٰ کی فرماندے اندیسا حضرت عیسیٰ کیا فرماتے تھے وہ کہتا ہے موڑ کہتے تھے ہم بے اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کم بےدنی اٹھ میرے حکم سے کھڑا <تصفح> उठ ہو گیا اب بات تو سمجھنا راز بھی یہ راز بھی میرے شیخ مکرم نے کھولا <تصفح>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 ڑے حقیقت دے پردے پھاڑا تو باتیں سن پرانے مجید سے پہلے سنا بھی چکا ہوں لیکن ادا کرتا ہوں کیونکہ بات مناسبت رکھتی ہے جب یہ کمبے کا حوالہ کمبے کا حوالہ دیتا ہوں قرآن سے قم کا ثبوت کر رہا ہوں اللہ کے قرآن سے ثبوت پیش کرتا ہوں تائز پیش کرتا ہوں جہالت کی باتیں نہیں علم کی باتیں ہیں روشنی کی باتیں ہیں حضرت سیدنا را حضرت سید را سلیمان پیغمبر بیٹھے ہیں बिल्कि चाहिए इधर उधर की मारने वाले बहुत बैठे हुए थे उन्होंने अपनी मार ली इधर उधर की मारने वाले इधर उधर की मारने वाले शायद बैठे थे आपकी मर्जी मंशा ये थी मैं इधर उधर वालों को नहीं मैं तो अपने अधर वाले यार की देखना चाहता हूं ہم ادھر والوں کو کیا کرو گے ادھر والوں کو کیا کریں گے ہم تو ادھر والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں شان ذرا دیکھو تو آپ کا سمجھو آپ کا نا آتی کبھی کبلا کہ یہ کرامت ہے یہ کرامت ہے ہےجی بہت علماء لکھتے ہیں کرامت اللہ کا فعل ہے اللہ کا فعل ہے توجہ میرے بھائی اللہ کا فعل ہے کرامت اللہ کا فعل ہے اللہ کا فعل ہے اب اللہ کا فعل ظاہر کہتے ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فعل کو اپنی طرف منسوخ کیسے کر رہا ہے آپ کہتے ہیں میں لاؤں گا آلہ کے کرامت ہے فعل <لطلح> <سلام> <سلام> اللہ کا ہے فرماتے ہیں میں لاؤں گا اللہ کا تھا اٹھانا اللہ کا تھا آپ فرماتے میرے حکم فیل اللہ کا تھا فرماتے ناتھی کا بھائی میں لاؤں گا اور آگے انشاءاللہ اللہ بھی نہیں کہا تاکہ وہابیت پر بم گر جائے اے پکا آئی یہ جان کہ نہیں شرک ایچ سڑتے ہی ای رہی لوس لوس کے لانت بن گئی اوردرو کڑتے رہے آن کے رہے گیا اپنے گراتے ہیں نشے مندہ جدید پچھو لوت لوت ملے وہ نشے کل بم سمجھ بھی لگی مروسری آیت سنو دوسری آیت حضرت جبریل آئے حضرت علیہ السلام عطا کرنے کے لیے آئے عطا کرنے کے لیے توجہ فرمائے بی بی مریم کو سیدہ مریم صدیقہ پاک کو حضرت آیا بیٹا دینے کے لیے تو آ کر کیا کہتے ہیں لا کے بل میں آیا ہوں تجھے پاک لڑکا دینے کے لیے آہ! देने के लिए। है लड़का हाले तो बनिया नहीं पता लग गया हाले तो देना जे अच्छा وہ چلو جی لڑکے کا پتا تو اگو یہ تک لگ گیا گلا کر جے رہا پاک مطلب بھی دیکھ لی تب پہلا شرک پہلا شرک آہ باہ آنا رب دینا پتر کون دینا ہونے پتر دینا کم رب دوں کم تو زخمی دے تو نہیں چڑی مذہب مذہب جائے رب ٹکر بھی پئی دوزخ بھی جانا پیا تو نہیں چکے اسی مذہب پکا لیا ہم نے مذہب شر پہ پہلا شرک لیا با اور سنو حضرت جبریل امین جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے متعلق کہہ دے کہ جبریل کے دیے ہوئے ہیں اگر جبریل کہہ دیں بات کو سمجھنا یہ سناد مجازی یہ مجاز عقلی اگر وہ کر سکتے ہیں تو مجاز عقلی کو دوسرا مومن بھی کر سکتا ہے اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دینے آیا ہوں دیتا ہوں بہت میں دینے آیا ہوں تو اگر کچھ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ جبریل بخش ہیں وہ سبب بن گئے مجاز نسبت کر رہے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی غوث بخش نبی بخش چاکے کہ ملیا حضور دے وسیلے ناڑے سبب ناڑے تو یہ نسبت مجازی کر لینا تو اس کے ایمان میں بھی فرق آشا وک اللہ کوئی مومن سمجھتا کہ ہوش پکش علور حوص پاک میرا نے تخلیق کر کے دیا ہے نہ تخلیق میرے مالک کیا ہے پیمبر سے نہیں ہوتا بلی تھے کچھ پیمبر سے نہیں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 اس کو اختیار دیتا ہے حقیقت میں یہ کیا جملہ ہے حقیقت میں یہ, حقیقت میں یہ محتل ہے اور اگلی بات سن لے بلا ہے لڑکا دینے آ جاؤ اب یہاں پر غیب کی بات سمجھاتا چلوں شاہ صاحب بیٹھے ہیں میرا توحفہ ہی صحیح Allah! Allah! Allah! شاہ صاحب ہماری مہمانی یہی قبول کر لینا لین میں رکھنا اگلی بات کرنے میں لگاؤں توجہ غیب کی دو قسمیں ملاری کاری شرا مل... شرامت شریف میں مُلاری کاری لکھ رہے ہیں ملاری کاری رحما اللہ رہے ہیں غیب کی دو قسمیں ایک غیر مطلق ہوتا ہے ایک غیر اضافی ہوتا ہے غیر مطلب ہوتا ہے غیر اضافی ہوتا ہے غیر مطلب ہوتا ہے غب اضافی ہوتا ہے مطلب غائب کامل غائب جو ہر کسی سے غیب ہو, ہر کسی سے غیب ہو. نہ فرشتہ دیکھے نہ نبی نی نہ کوئی نہ دیکھے توجہ فرما کسی کے سامنے نہ ہو اور غائب اضافی وہ ہوتا ہے جو کچھ مخلوق دیکھے کچھ نہ دیکھے جا کے جنت اور دوزخ ہے, فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں فرشتے دیکھ رہے ہیں ابلی جنت کو دیکھ چکا ہے دوزخ کو دیکھ چکا ہے اس میں حورے رہتی ہیں وہ بھی اس کو دیکھتی ہیں اللہ کے بندے توجہ رکھنا ذرا وہ غائب اضافی ہے. حقیقی نہیں کیا مطلب تمہاری ہماری نسبت غائب لیکن ان کو, اس کو دیکھنے والوں کی نسبت غائب رحم اللہ اور باری آپ پر رحمت فرمائے اور آپ سے نقل کر رہے ہیں حضرت میرے تاجدار گولرا تاجدار گولرا مرشد مہر علی الاؤ کل مت اللہ کے اندر غیب دو قسم غیر بے مطلق غیر بے اضافی غیب의 مطلق وہ ہے جو ہر کسی سے گئے وہ غیر اضافی وہ ہے جو بعض سے گئے وہ بعض سے نہ ہو توجہ فرمانا بعض سے گئے وہ بعض سے جو اللہ تعالی کی شان اور خاصا ہے وہ غیر مطلق ہے غیر اضافی نہیں کیوں اگر خاصا ہوتا توجہ اگر خاصا ہوتا تو فرشتوں پر زہر کیوں ہے اگر رب کے ساتھ خاص ہوتا تو فرشتے دیکھ رہے ہیں وہ رب کیا اب غیب توجہ غیب اضافی اور غیب مطلق توجہ ذرا اب غیب مطلق جو ہے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 اپنے غیب پر اللہ ملو سلحی یہ غائب ایسا نہیں ہوگا لیکن لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے اس کو دے دیتا ہے وہ متلک گئے کیا جیسے یہ قیامت کا علم ہے کب ہوگی وہ اپنے سونے تو نہیں لکایا کھول اضافی بوا کھولا لیکن ذاتی ہے نبیوں کا سائی ہے میرے بھائی حضرت جبریل امین آ کر پہلے ہی فرما رہے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 دیں رکھی رب بھی سدے نہ آ جاؤ نہیں تب پھر گیا نہیں تو شیر موللہ مولانا یہ ابوال کلام آزاد لیکن کلام آزاد والد سنبنی مولانا خیر خزوری دہلوی خیر الدین کوری کھجوری خید پیشنا مولانا خیر الدین کھجوری رحم اللہ یہ والد تھے اس کے آپ اتنے وہابیوں کے دشمن تھے تو خدا کی دس جلدوں میں وہابیوں کے خلاف کتاب لکھی ہے اور آپ فرماتے تھے ہندوستان میں صرف ڈھائی سنی ہیں حضرت جی سنیا جو ذرا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 پایا نہیں پہنچایا جا جی پورا بابا ٹور پہ خیر آپ فرمایا کرتے تھے شیر ہے ان کا مشہور فرمایا کرتے تھے جھوٹے بے حیا جھوٹے تڑا تڑ ایک کڑا ابو کلام آزاد میرے دے رسائل پی رسائل, رسائل فارسی دے اندر کہ نہیں ہے خیر जहालत हो गई हर पास दाल दाल खिचड़ी पक गई लानदलर मुलाई हर पासा पा के बह रहे सारूदी पाइ फिर यूदी आखिर जेडी मेरी नसल है अबे नई पुत्रा भी पा फिर इन्हे आख्या आ जा समझ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اصول فقہ کی کتاب سے اصول فکر یہ میرے پاس پڑی ہے امام فقیر فقیر ہے نفس فقیر سیدی ابن عابدین شامی رحمہ اللہ جنہوں نے فتح شامی مشہور ہے ان کا دیوبندی بھی ان کی کس کتاب سے فتوی دیتے ہیں لکھتے ہیں سب عالم عرب عجم ان کی اس کتاب کا محتاج ہے اور فتوے اس سے دیتے ہیں جی رد المختار رد المحتار در مختار پر حاشی ہے ان کا آپ نے کتاب کا نام پڑھا ہوگا جی وہ اسی کو فتح شامی کہتے ہیں رد المحتار کو سمجھ نہیں آ رہی مختار خا کے ساتھ خا نہیں خے نہیں محتار محتار کہتے ہیں حیران کو آپ نے فرمایا جو اس کتاب سمجھنے میں حیران ہے اس کو حیران کی ختم کر کے میں صحیح گھر تک منزل تک پہنچا دوں گا یہ میں نے حاشے لکھتی سمجھیں انہی کی کتاب ہے انہی کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے توجہ ذرا انہی کی کتاب ہے اور یہ میرے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 یہ امام ہس کفی علاؤ الدین ہس کفی صاحب در مختار نے پھر اس پر ہاشیا چڑھایا علامہ شامی نے یہ چھاپی ہے دیوبندیوں نے کراچی کے دیوبندی ہے کراچی کے فہیم اشرف نور آگے پتہ نہیں کیا ہے منشورہ تو ادارت القرآن کراچی کراچی یعنی کراچی یہ صفحہ نمبر ہے انچاس کتنا انہوں نے انہوں نے ایک اور امام کا حوالہ دیا وہ پیچھے چلی گئی بات میر آت الرآت الصول ال سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک کتاب ہے ملا خسرو رحمہ اللہ کی جو شامی سے بھی پہلے ہیں اور انتہائی محقق ہیں بہت بڑے ملا خسرو کی جو اصل کتاب ہے جس کا یہ حوالہ ہے وہ بھی نا چیز کے پاس ہے اب میرے بھائی یہ ایک مسئلہ لکھ رہے ہیں اس کو مسئلہ کہتے ہیں توجہ میرے بھائی مالا یوتاک مسئلہ ہے مالا یوتا تکلیف مالا یوتا کبھی مسئلہ ہے مالا یو تاک کا کیا مطلب ہے ایسا کام جو بندے کی طاقت میں نہ ہو ایسا کام کیا اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کا بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایسا کام جو بندے کی طاقت میں نہ ہو اللہ کا اس تو کرمتنے بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو مالاق بھی کہہ سکتے ہو اس کو غیر مخدور بھی کہہ سکتے ہو جو قدرت میں نہیں ہے بات کو سمجھنا تھا اس کی فرمایا تین قسمیں ہیں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 عہی میں اور ارادہ اللہ میں ہو پھر نہ ہو ارادے اللہ کا ارادہ تو متخل تخلب ہو نہیں سکتا اس کا وہ تو اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تو اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں تھا اس کا ایمان لانا جب نہیں تھا تو پھر ظاہر بات ہے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 اور یہ بالکل ہوا ہے یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسا بوجھ ڈالا ہے کہ اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں پھر اللہ تعالی نے اس کو کہا کر یہ بھی ہے دوسرا آلہ سے اعلی درجہ انہوں نے کہا آلہ سے اعلیٰ درجہ وہ کیا ہے اعلی سے اعلی درجہ یہ ہے کہ جس کا جناب جیسے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 لیکن اس کا مکلب کیا دوسرا ہو گیا اعلیٰ درجے کا وہ ممتنا لذات کا ہی ہے یعنی وہ چیز ہی ایسی ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس کا پھر علمی الہی میں کیسے ہوگی ارادے میں کیسے ہوگی وہ ہو ہی نہیں سکتی سرس ہو نہیں سکتی اس کی ذات کا مقتض ہے امتناع توجہ میاں یعنی آدم اس کی ذات کا مقتذا ہے یہ علمی زرا بات ہے بات کو سمجھنا ہو ہی نہیں سکتی محال ہے ذات محال ہے وہ کیا نقی کا اجتماع کیا نقلی کا اجتماع اور کل میں حقائق زدین کا اجتماع نقی کا اجتماع روشنی اور اندھیرا زدے ہیں جمع نہیں رہ سکتی کوکھرو ایمان زدے ہیں جمع نہیں رہ سکتی نقی کا اجتماع نہیں ہو سکتا اور حقیقت توجہ حقیقت دو حقیقتیں ایک ممکن ہے سمجھو ایک کیا ہے یعنی دوسرے لفظ مخلوق ایک خالق ہے خالق اور حقیقت ہے مخلوق خالق مخلوق نہیں بن سکتا مخلوق خالق نہیں ہو سکتا یہ <سؤال> ہو ہی نہیں سکتا یہ جی محال بھی ممتا ہے یہ جی ہو ہی نہیں سکتا اس کا اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا اس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں ڈالا کہ یہ کام کر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 اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ کسی پر ڈال سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے تو کر لیکن اس نے کہا نہیں ہے ابھی تک کسی کو اور ہمارا مذہب ماتری دیا کا یہ ہے کہ ہے ہی نہیں یعنی جائز ہی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے جیز نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی میں عبادت پڑھ دیتا ہوں عبارت پڑھ دیتا ہوں کالا فلم رات. وعلم أن ما لا يطاق على ثلاث, ثلاث مراتب أدناها ما يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوهه او لإرادته ذلك ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلا عن الجواز فإن من مات على كفره يعد عاصيا إجماعا وأقصطاها ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق وجمع الضد بينه والنخيق بينه والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به والاستقرام أيضا شاهد على ذلك والآيات ناطقة به والمرتبة الوسطى ما أمكان في نفسي لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصطلان متعلقا لقدرة العبد أصطلان كخلق الجسم وعادة كسعود إلى السماع وهذا هو محل النزاع بأس شفت أيضا اس اس عربی بارش سے کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ فی ذات ہی جسم کو پیدا کرنا فی ذات ہی بندے کے لیے ممکن ہے لیکن اللہ نے قدرت دی نہیں ہے بے شا بے شا بے شا شا بولو بولو بے شا بے شا شا اس کا آرہ مطلب ہے محال و ذات بنا ہوا جب محال و ذات نہیں ہے اب اللہ اگر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 سمجھ نہیں آئی اور پھر کل عالم کا نہیں کہہ رہے باز کا ہے باز چیزوں گا سمجھ آ رہی اب یہ بات میں سمیٹ کر اس مقام تک لے آیا ہوں کہ یہاں پر حضور سیدنا شیخ مجد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کا حوالہ دینا اب بالکل صحیح اور این موقع پر ہے بکتو بات سے حوالہ یہ دو جنگوں میں دو جلدوں. حضور مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس الفانی کا نام آیا کرتن نہ جھکی جس کی جہانگیر آگے سر میں سننا ہے تو کتاب لائیں کتاب لائیں اللہ, باقی. اللہ باقی کتاب کی اللہ کی کتاب قلم اقبال نے مجدد الفانی کے سانی کے حق میں اور آپ کی شان میں نظم لکھی ہے بول تپی مولانا Subhanallah اقبال کی نظم ہے پنجاب کے پیرزادوں سے کون سی کتاب میں اقبال کی بال ہے جبریل میں بال آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر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 شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرار کردل نہ جس کی جہانگیر کے آگے کردل نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفر سے کرم سے ہے احرار ہند میں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہ بہت پر وقت کیا جس کو خبردار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگاہ اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار کیا کی ارج میں نے کہ عطا کو توجہ اقبال کا شرک ثابت کرتا ہوں اقبال کا, کا شرک ثابت کرتا ہوں ایک قبر پہ گیا کھڑا ہے مجھے دب باغ دی دوسرا کو کہ مینو توں دے دے, دے, دے तवजो है की अर्व यमैन है अमर की, मैंने, की, अमरो की मैंने, के फक्र हो मुझको आखे मैंने ही पी दार फरमाते शैखे तवजो ने कह मतलब बार सुनाऊंगा पहले एक वर्तमान पढ़ लू आप फरमाते की अर्व ये क्या फक्रो मुझको آخ میری آئی یہ صدا سلسلہ فکر ہوا پند آئی صدا سلسلہ فکر ہوا پند ہے نگر کشور پنجاب سے بیدار عارف کا ٹھکانہ نہیں عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جسم میں پیدا کولا ہے سے ہو ترے دتار باقی کولا ہے سے تھا ولولائے حق پروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار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 ہاں لیکن مومنٹ سے ہاں دیوبندی ایک پہلی بات کر لے گا پہلی کر لے گا وہ کہے گا ایک مشرق بس بات ختم اور اگر یہ مشرق ہیں مجدد الفسانی تو شاہ جی آپ بڑھ جائیے بڑا اٹیک آ رہا ہے خیال ہے بڑھ جائیے مجدد اور گل سنو ای جانا غلام شیرے ربانی دے درما دے گلام چورے سرکار نے چوڑا شریف پیر چوراہی سمجھ نہیں لگی جنہوں در گلاما در گلاما در گلاما در گلاما در گلاما در گلاما در کی در تے پیر کرمال ہے سید اسماعیل بخاری رحم اللہ یہ سارا کافر کا ٹولا ہے سب مشرق نہیں سکیا جنہوں پچھاننا پچھاننا گنے جانے چھوٹی جی گل نہیں اور, سن اور پاسے شامی کا نام سنیا ہی دسیا سی وہ آپ کے سلسلے میں فیض یافتہ ہیں وہ حضور سیدنا شہ خالد نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنو کے مرید ہیں شیخ خالد نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے تھے فیض در سے لیا ہو. امام شامی نے ان کی شان میں رسالہ لکھا مثالے کا نام ہے غالبا نقص الہ ہندی خالد نقش بندی کے فضائل پر حالات پر ناچیز کے پاس موجود ہے اللہ کے فضل سے حیدرآباد کو سمجھنا میرے بھائی صاحب روحلوانی دا نام سنے ہونا ہے تفصیر روحلوانی مشہور ہے شیخ فقیر یہ مفسر جو لکھنے والے ہیں یہ بھی حضرت کے سلسلے میں فیض یافتہ ہیں میں جگہ جگہ جگہ جگہ شیخ مجد الفانی کا ذکر کیا آپ کے مکتوبات کا ذکر کیا اسی کتاب کا جو میرے ہاتھ میں آئے پاسا دل ہاں جی صرف پیرو چھٹے نے پیرو چھوٹے علم پہاڑ نہیں فیض شمار نہیں ہو سکتا یا سمندر سی الفانی ایک مجدد ہوتے ہیں صدی کے آپ پورے ہزار کے مجدد اور واقعی واقعی سنوے اور مجدد پتا کس کو کہتا بتا دو اللہ! کوئی سہوی پاگل میں بڑائی مجدد ہے کوئی چیٹی کرے مجدلہ حضور سیدنا شیخ عبد العزیز محدودی نے فتح عزیز میں فتح عزیز میں لکھا ہے مجدد کیا ہوتا ہے فرمایا سنو جب حق اور باطل گٹ مد ہو جائے حق ما, حق باطل لوگوں کے ذہن میں گٹ ہو جائے حق کو باطل سمجھنا شروع کر دے باطل کو حق جی واج جیز نہ جائز حلال حرام کفر فلام دی تمیز نہ روے جڑا حوصلے آن کے نکھےڑے کرتا ہے حق اور باطل حق اور باطل میں نکھےڑے اور امتیاز کرنے والا تمیز کرنے والا جدائی کرنے والا مجھے چاہے پگ رکھا ہے نہ رکھا ہے پگا رکھا داڑیاں رکھا مجد ایسے مجدد نماز پر لگا دی اور داڑھی رکھ لی نہ تو پتا ہی نہیں ہے مجدد کون ہوتا ہے حق باتل کو جدا کرنے والا میں پورے دعوے سے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں اس سدی میں اس سدی میں جس میں تو میں گزر رہے ہیں حق باطل کو جدا کرنے والا حضرت صاحب کے سوا کچھ اور دکھا جائے نمازوں پر لگانے والے سہ ملیں گے والے سہ ملیں گے چبھے پہنانے والے سہ ملیں گے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 پشاور میں کسی پتنی دفتر تھا اس کے کام کام کرتا ہے اس نے فون کیا مدد سے کر رہا تھا درویشوں کو یار استاد سے میری بات بات کروا دو تو تو اس نے وہ کہنے لگا ایک سال ہو گیا تمہارے بیا سنتا ہوں رات کو اٹھ کر تیرے لیے دعا کرتا ہوں میری مالدہ ہے بوڑھی اس نے سنا تو اس نے کہا وہ بیٹے یہ کہاں کہاں رہتا ہے وہ دعائیں دیتی ہے تمہیں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 وہ پھر ہزار سال تک وہ تجدید چلے گی ان میں ان میں اس طرح کلام کرنے کا شرف کسی کو نہیں ملا <س Rainbownoon> <سلام> <سلام> وہ کا خاصہ تھا, کا خاصہ تھا, کے ساتھ رہا وہ چلے گئے ہزار سال کے لیے بولتی بند کر گئے <سلام> <سلام> <بس> <otroül> وہ تو پھر علیہ وسلم سید عالم پاک اور فیض نبوت ادھر پلٹا اس فیض رسالت نے پلٹا کھایا جو صدیق اکبر میں آیا تھا نا فیض وہ صدیق اکبر کے سینے سے چھلانگ لگا کر ادھر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 نام لے تو پہلے, پہلے تو سونا سردار مدینے کا سمجھ نہیں ہے سونے مدینے داج دار سی ہے تو لبراہ سب تو بعد سب شانا جتوں بندیا جتھوں نبی نو ملتا ہے رسولوں نو فلک میرا ج الی سردار تار بند نام شریف بند نما شریف دے لے نو سمان سونے دی مراج ہر نبی ولی سونے دا محتاج شان چپ اللہ ہے اللہ شان ظاہر محمد رسول اللہ سدا شیشا جے سمجھ نہیں لگی pani khut bhar aaya pani hai pani khut सोने दा करैया आ جتھے آپ کی گل آ جسیری ورگے امام آخر سوائے چپ دے, دے کوئی بیان کریے دے کی کریے کو پتہ ہوئے دے بیان کرے یہ نے سونے فرما دیتا لم یار فلی حقیقتن غیر اور ربی اے ابو بکر میری حقیقت لو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا تو میں کس باظ دی مولیاں لب کشائی کرئی سمجھنے لگی سبحان اللہ خیر مجدد الفثانی رضی اللہ تعالی نبوت و خود فائت رات میں جل مشکی نئے اور خالی داوے نہیں جد دا فیض ہے ثابت ہو گیا ہے. فیض رسالت بڑی اچھی گل کی خلاصا یہ ہے بنا دا سب سردار مدینے دا تاجدار ہے شفرش دا نظام ہاتھ د لیکن اسے طرح ارش فرشدہ نظام ہو دے حد تھی وہ چلاندہ ہے فرشتے سب کچھ ہو دے قبضے چاہ جاندے پر فرمایا اسے ترگل سمجھی جو میں میرے حضرت نے فرمایا سب کچھ لینے کے بعد بھی یہ بے اختیار ہے وہ نہیں کی اس کو پھر فرمایا قیوم کہتے ہیں وہ میں زمان بن جاتا زمانہ اس کے ساتھ قائم جب تک چاہتا ہے اسی طرح اس کی شان رکھتا ہے سمجھ لیکن سبد سردار حبیب خدا نے وڈا اصل حضور بعد پھر آپ اتباع میں آپ کی اتباع میں جس کو چاہے یہ ایک بیان اب میں یہاں سے سناؤں گا ایک بیان عارفین اسرار اور معرفت رکھنے والوں کے پھر سردار پیشوا مثنوی رومی والے مولا وہ کون ہے اللہ اقبال سے پوچھ وہ کہتے ہیں میری کتاب لے میری کتاب کے اندر پیر رومی مرید ہندی پوری نظم ہوگی مجدد کی شانوس رنگ میں بیان کی لینے گئے تو کہا ملا نہیں سمجھ نہیں آئی اور ادھر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 نہما یب گان میرا اللہ فرماتا ہے میٹھا اور کھاری سمندر میں نے دونوں ملا رکھے ہیں درمیان میں کوئی دیوار نہیں حائل نہیں ڈالا لیکن لا یب گی نہ ادھر کا کترا ادھر جانا جاتا ہے نہ ادھر کا کترا ادھر جاتا ہے ادھر دیکھ میرے بھائی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 یا شیشہ ٹوٹ پڑے گا یا وہ گر جائے گا دونوں کو قائم رکھنا اور دونوں کو دور رکھ کے کھیل کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ چشتیاں دا یہ بالکا انہاں دے دردہ کتا چشتیاں دا توجہ رکھ اپنے فقیرہ درویشہ دے دردے جوڑے کھانا دا تینوں دو میں دو میں سمندر دو میں سمندر ایک سمندر توحید دا ایک ہم ایک سمندر شانے توجہ شانے نبوت اور شانے ولایت دا ایک دویں سمندر کٹھے راکھ کے سیر میں تھی تینوں ایک ہاتھ دے اندر شیشہ دوسرے چندان رکھ کے بازی کر کے کھیڈ کر کے وکھاو گا نہ ادھر دترا ادھر جان دیا گا نہ ادھر دترا ادھر جان دیا گا نہ شیشے نو ٹھیک آئے گی نہ جائے گا دا اسمع ايه سامعني سبحان الله دعوانا الحمد فرمان سورت لو میں جانا جان کے جان جان سچیا, کھا سچیا رب دی د جیسے شان تھی شان سب بڑیا احا... اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جہانا کا Shachiyya kan te rabdi Oh shana ka Oh shana ka Shachiyya kan te rabdi Oh shana ka Ches shana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 ہر کفے جامع شریعت ہر ہبس بندے لکھے ہبس <تصفح> نا دا ہے؟ دوب مرو یہ طریقہ چاہی کش خوش اندر آباد کو بنتی